ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فَإِنَّ خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار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 محترم سامعین اور سامعاد اللہ تبارہ و تعالی فرماتے ہیں کلّہ بل تقبون اب خبردار حقیقت یہ ہے کہ تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو انسان اپنی زبان سے ہزار بار کہے کہ میں قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہوں اور اس کی عقل شکل اس کا گیٹ اپ سیٹ اپ اس کا کلچر اس کا رہن سہن بتاتا ہو کہ اس کو اللہ بھلا ہوا ہے تو اس کے زبان سے یہ کہنے کا کچھ فائدہ نہیں کہ مجھے اللہ بہت یاد ہے اور میں آخر پر بہت ایمان لاتا ہوں جیسے کوئی باپ کا بیٹا قسمیں اٹھا اٹھا کر یہ کہے کہ میں آپ کا بہت فرما ہوں اور فرما نہ کرے اس کی قسموں کا کوئی فائدہ نہیں تو یہ جو قیامت کی بات کی جاتی ہے قیامت پچاس ہزار سال کا دن ہے اس کی بات کرنا ساری زندگی لگے رہیں تو اس کی بات ختم نہیں ہو سکتی اس हमारी کہ ہماری زندگی پچاس سال ہے اس میں بھی ہفتے بعد جمعہ آتا ہے اور وہ بھی 50 گھنٹے کا پچاس سال میں پچیس سال روزانہ جمعہ ہوا اور وہ بھی तो گھنٹے کا تو پچاس ہزار سال کے دن کیا تدکرا کیسے ختم ہو سکتا ہے اور بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی موضوع چل رہا ہے جب کہ وہ اس کے احوال بدلتے ہیں اگلی بات اس سے اگلی بات نام تو اس کا آخرت ہی رہے گا جیسے کوئی کہے گی ہر بار اسلام پر ہجمہ جمعہ پڑھاتے ہیں تو اسلام تو وہی وہ رہے گا لیکن اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں ہیں جن کو متعدد بار بار تکرار کر کے بیان کیا جاتا ہے اگر یہ آخرت کا موضوع ہمارا سیدھا ہو جائے تو ہماری ساری زندگی سمر جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فہن عام وقل تک ہم القرن میں دنیا میں نخرے پورے کیسے کروں ناز و نعمت نخرے زیب و زبائش یہ میں کیسے کروں وقل تک ہم اساحب الکرن حقیقت یہ ہے کہ جس نے سور میں پھونکنا ہے اس نے وہ سور منہ میں ڈالا ہوا ہے اور ٹک ٹکٹکی لگا کر رب عظلال کی طرف دیکھ رہا ہے اور جب سے اس کو ڈیوٹی ملی ہے اس نے آنکھ جبک کر نہیں دیکھا کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے جب حالت اتنی سنگین ہے تو میں چار دن کی زندگی میں نخرے کیسے کروں کبھی فرمایا مالی والی دنیا اللہ کراکن تحت تحترت مجھے اس رجحان سے کیا غرض ہے میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جو ایک درخت کے نیچے سائے میں آرام کے لیے بیٹھتا ہے اور سایہ ڈھل جاتا ہے تو وہ اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے تھوڑے وقت کے لیے سائے کے نیچے آرام کرنے کے لیے انسان نخرے پورے نہیں کرتا نخرے پورے نہیں کرتا بلکہ گزارا چلاتا ہے ایسے ہی جب ہم پچاس ہزار سال کا دن اور ہمیشہ کی جنت اور جہنم اور ہزار ڈیڑھ سال کی قبر اس کے مقابلے میں ہم اس جہان کو دیکھتے ہیں تو یہ واقعات ایک مسافر کا راستہ اور سفر نظر آتا ہے منزل نہیں ہے یہ جہان منزل نہیں یہ سفر ہے اور وہ آدمی بہت دھوکے میں ہے جو اس سفر کو منزل بنا لیتا ہے حافظ بن حجر رحمتہ اللہ علیہ کے بعد ایک عیسائی آیا حافظ صاحب قاضی تھے اور اچھی سواری پر بیٹھ کر اچھا لباس پہن کر اپنے عدالت میں جایا کرتے تھے راستے میں ایک عیسائی بری حالت غریب گندے کپڑے پرا بال حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی مہار پکڑ لیتا ہے کہتا حافظ صاحب آپ کے اسلام میں ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید کرنا ہے اور یہ آخرت اس کا اصل گھر ہے دنیا سجن المومن و جنت القافر اور کافر کے لیے یہ جنت ہے تو میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اتنی ٹھاٹ بھاٹ میں ہیں اچھے کپڑے ہیں گھوڑا ہے یہ آپ کے لیے مجھے جنت لگ رہی ہے اور میں اتنا غریب اور مجھے کھانے کو نہیں ملتا میرے لیے یہ قید کھانا لگ رہا ہے تو آپ کی حدیث کا کیا مطلب اسلام کی اس حدیث کا کیا معنی فرمانے لگے حدیث اپنی جگہ پر اٹل ہے یہ قید خانہ ہے اس میں ہم نے سواری رکھی ہے ٹھیک ہے ضرورت ہے اور جد کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو صاف کپڑے پہنتے ہیں تو درست ہے اللہ نے نعمت دی ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ بتا کہ ہماری یہ قید ہے اتنی صاف ستھری تو ہماری جنت کیسی ہوگی اور یہ تیری جنت ہے تو تیری جہنم کیسی ہوگی تیری جنت اتنی بری ہے تو تیری جہنم کیسی ہوگی اور میرا قید خانہ اتنا صاف ستھرا ہے تو میری جنت کیسی ہوگی تو بھائیو جب آخرت کی نعمتوں اور جنتوں کا انسان تذکرہ بڑھتا ہے تو پھر وہ اس جہان میں دل نہیں لگاتا جب آخرت کی ہولناکیوں کا سوچتا ہے فرمایا اگر جو مجھے معلومات ہے تمہیں مل جائیں لک تم کلیل والا بقعی تم تم بہت رویا کرو اور بہت تھوڑا ہنسا کرو اور فرمایا قبر میں جو انسان کے ساتھ حشر ہوتا ہے قبر میں جو حالات ہوتے ہیں تنگ اور بند اوپر منو مٹی فرمایا اس کی آواز جن اور انسان کے سوا سارے سنتے ہیں اس کے چیخیں اس کی منتیں اس کی سماجتیں سب سنتے ہیں اگر تم بھی سننے لگ جاؤ تو تم اپنے بڑوں کو قبروں میں مت اتارو تو میرے بھائیو یہ تذکرہ لفظ تو آخرت اور قیامت کا ہے لیکن اس میں بات بار بار نہیں کی جاتی بلکہ اگلی سے اگلے مرحلے کی نشاندہی کی جاتی ہے ربیع الجلال نے اس قیامت کی ہال ناتیوں کی وجہ سے اس کے کوئی بائیس نام رکھے ہیں قرآن حکیم میں اور حدیث مصطفیٰ میں علیہ السلاۃ وسلم اس کے نام رکھے ہیں اس کی مختلف صفات بیان کرنے کے لیے آپ اپنے بچے کے مختلف نام رکھ لیتے ہیں کوئی شخصیت بڑی ہو اس کے نام بڑھ جاتے ہیں یہ دن اتنا عظیم بھی ہے بڑا بھی ہے لمبا چوڑا بھی ہے ہولناک بھی ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے تقریباً بائیس نام بیان کیے اس کا ایک نام قیامت ہے تقریباً ستر بار قرآن حکیم میں سا آ کا لفظ یا قیامت کا لفظ آیا ہے قیامت قیام سے ہے قیام کا مانا کھڑے ہونا یوم یقوم الناس لرب العالمین اس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے کبھی آپ جج کے سامنے لوگوں کو کھڑے ہوتے دیکھا ہے جج کے سامنے سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اگرچہ اسلام میں اس طریقے سے کھڑے ہونا ٹھیک نہیں اور جو کھڑا کرتا ہے اس کے لیے درست نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احبا آئیں صلی اللّہ من النار جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے آنے پر سب سٹینڈ اپ ہو جائیں اس کو اپنا ٹکانا جہنم میں بنا لینا چاہیے لیکن ایک تصور اور مشابہت کی وجہ سے ذرا غور کرو کیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور جد بیٹھا فیصلے کر رہا ہوتا ہے اس کی عدالت اس میں تیری بھاری گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے ہوگی لیکن ربعۃ الجلال کے دربار میں ساری کائنات کھڑی ہوگی یُما یقوم الناس لرب العالمین اور وہ دن پچاس ہزار سال کا ہے قیامت کا لفظ قرآنِ حکیم میں بہت آیا ا کا لفظ بہت آیا وہ انساطیۃ اللہ رفیح یہ سالون کا انسہ ایا نمرسا فیما تمن ذکر ہے الارم بھی کم آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی آپ کو اس بات کا علم نہیں اس کا علم صرف ربیط الجلال کے پاس ہے آپ کو کوئی بدو آ کر پوچھتا کہ قیامت کب آئے گی آپ اس میٹنگ میں مجلس میں چھوٹا بچہ دیکھتے فرماتے جب یہ مرے گا اس وقت تک آپ سب کی قیامت آ چکی ہوگی آخرت یہ بھی اس نام اس کے آمد کے دن کا نام ہے یوم الاخرہ یوم آخرت کے اس کے بعد اور کوئی دن نہیں ہوگا دن رات کا سسٹم ختم ہو جائے گا آخری دن ہے اور بہت بڑا دن ہے اللہ تبارہ کا وطارہ فرماتے ہیں تارج الملا والروح الیہ فی یوم کا نمک دار خمسینہ الفسنا جبریل امین اور فرشتے اللہ کی طرف چڑھیں گے ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے فرشتے اور جبری اللہ کی طرف چڑھیں گے اس کا مطلب اللہ بلند ہے تبھی تو چڑھیں گے نا اللہ بلند ہے اللہ اوپر ہے اللہ ہر بری پر ہے فرشتے اس کی طرف چڑھیں گے اللہ اکبر اس دن کا نام یوم الاضفہ بھی ہے آضفہ کا معنی ریب آ جانے والا آپ اپنی سابقہ زندگی پر غور کر کر دیکھیں اگر آپ چالیس کے ہیں تو چالیس سال کہاں گئے تیس کے ہیں تو تیس کہاں گئے کے ہیں تو ساٹھ کہاں گئے کل کی بات ہے آپ ابھی بچے تھے کل کی بات ابھی آپ جوان تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ بوڑھے ہو رہے ہیں آپ کی ہڈیاں آپ کے آزاد جواب دیتے جا رہے ہیں اب جسم میں دردیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں کل کی بات ہے یہ زندگی کہاں چلی گئی یہ بہت جلدی ہم قبر کی طرف گستے ہوئے جا رہے ہیں یہ جو گھڑیال ٹک ٹک کرتا ہے یہ ٹک ٹک اصل میں اس گاڑی کی آواز ہے جس میں سب سوار ہیں اور وہ قبر کی طرف جا رہی ہے کسی نے اس کی مثال ایسے دی ہے کہ ایک آدمی کے پیچھے جنگل میں شیر پڑ گیا وہ آگے آگے شیر پیچھے پیچھے اچانک اس کو ایک کنواں نظر آیا وہ لمبی لمبی گھاس وغیرہ پکڑ کر کنویں میں لٹک گیا اوپر شیر بیٹھا ہے کہ یہ اکتا کر باہر آئے گا تو میں کھا جاؤں گا نیچے غور کرتا ہے تو سانپ منہ کھول کر بیٹھا ہے کہ گرے گا تو میں پکڑ لوں گا اور پھر کیا دیکھتا ہے کہ ایک چوہا اس کے گھاس کے تنکوں کو بھی کاٹ رہا ہے یہ سب ہالنا کی اس کے ذہن میں ہے لیکن درخت سے شہد ٹپک رہا ہے اور اس نے شہد چوسنا شروع کر دیا میٹھا شہد ہے اس کو چوسنا شروع کر دیا اس کو اوپر کا چوہا بھی بھول گیا اوپر کا شیر بھی بھول گیا نیچے کا سانپ بھی بھول گیا اور وہ شہد میں مگن ہے اس کو معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ مثال بیان کی ہے ہماری سانسیں ایک ایک کر کر کم ہو رہی ہیں جیسے چوہا گھاس کو کاٹ رہا ہے اور نیچے قبر انتظار میں ہے کہ گرے گیا تو میرے پاس آئے گا اور ہم دنیا کی رنگینیوں میں دنیا کے سرسبز و شادابی میں ایسے مگن ہیں کہ ہمیں آخرت یاد نہیں آتی ہمیں مرنا یاد نہیں آتا ورنہ ہمارے زندگی کے اتوار اور ہوں جن کو مرنا یاد ہوتا ہے ان کے اتوار اور ہوتے ہیں اگر کسی کو یہ ہو جائے کہ تجھے ایک ہفتے بعد پھانسی دی جائے گی اس کی زندگی بدلے گی یا نہیں جس کا فیصلہ ہو جائے ایک ہفتے بعد تجھے پھانسی ہوگی وہ جلدی جلدی اپنے کام سیدھے کرے گا توبہ طائب ہوگا روئے گا اپنے قرضے ورضے سیدھے کرنے کی کوشش کرے گا حالانکہ وہ اس کی موت یقینی نہیں کتنے لوگوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور بعد میں فیصلہ واپس ہو جاتا ہے اور ہمیں کچھ پتا نہیں ہی کہ ہمیں ہمارے پاس ایک ہفتہ بھی ہے یا نہیں ہے تو اس کا نام یوم العظف ہے قریب آ جانے والا دن اور متعدد مقامات پر ربیع الجلال نے اس کو لعل سا تھا تکون قریبا شاید کے قیامت بہت قریب ہے اور اس کا نام سا ہے یہ سارون کہانی سا قیامت کے بارے میں قیامت کا مانا گھڑی ہوتا ہے ایک لمحہ چونکہ ایک لمحے میں قیامت برپا ہو جائے گی اور کوئی اپنے گھر نہیں جا سکے گا ولا الا جہاں بیٹھا ہے وہیں وہیں مر جائے گا لکما سالن کو لگایا منہ تھک نگل نہیں سکے گا وہیں موت واقع ہو جائے گی اس لیے ایک دم یہ دھماکہ ہونے والا ہے اس لیے اس کا نام سا ہے گھڑی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ وہ عظیم گھڑی ہے تو اس کو بھی س کہا جاتا ہے اس کا ایک نام یوم التغابن ہے ذالک یوم التغابن ایک سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے تغابن رکھا ہے تغابن غبن سے ہے غبن کا معنی کسی کا مال ہڑپ کر جانا کسی کا کسی کی زمین ہڑپ کر جانا قیامت والے دن لوگ ایک دوسرے پر گبن کریں گے کیسے گبن کریں گے اللہ تبارک کا مطالعہ نے ہر انسان کے لیے ایک پلاٹ جنت میں رکھا ہے ایک جہنم میں رکھا ہے بش کا پلاٹ جنت میں بھی ہے جہنم میں بھی ہے اندرا گاندھی کا پلاٹ جنت میں بھی ہے جہنم میں بھی ہے آپ سب کا بھی لیکن جب جنتی جنت میں جائے گا جہنمی جہنم میں جائے گا رب ربۃ الجلالکرام اس کو دکھائے گا کہ یہ جنت میں تیرے باغ و بہار تھے اگر تو میری بات مان کر آتا اس کے جہنم کے عذاب کے ساتھ مزید عذاب کا اضافہ ہو جائے گا اس کو ندامت ہوگی پشیمانی ہوگی جلن کڑن ہوگی حسرت ہوگی کہ کاش میں اچھے کام کر لیا ہوتا اور یہ جنت میں ہوتا اور جنتیوں کو اللہ دوبارہ کا و تعالی جہنم کا پلاٹ دکھائے گا کہ دیکھ کیسے چمڑے ادڑ رہے ہیں دیکھ کیسے جل رہے ہیں دیکھ کیسے گرم پانی ان کے آتے کاٹ رہا ہے یا تو فون اب و بین ہم آن کبھی گرم پانی کی طرف جائیں گے کبھی آگ کی طرف جائیں گے کہیں سکون نہیں ملے گا اگر تو غلط کار ہوتا تو تیرا بھی یہی ٹکانا ہوتا تاکہ اس کو جنت کی نعمتیں دو بالا ہو کر نظر آئیں اللہ اکبر جنتی جہنم کے پلاٹ جہنمی کے پلاٹ پر قبضہ کرے گا جہنمی جنتی کے پلاٹ پر قبضہ کرے گا اس لیے اس کا نام یوم و رکھا ہے اور دونوں کو حسرت ہوگی بلکہ جہنمی کو حسرت ہوگی کاش میں اچھے کام کر کے آیا ہوتا اس لیے اس کا نام اللہ تعالیٰ نے یوم حسرت رکھا ہے حسرت بھی ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے پشتاوا پشتاتے رہنا ہے کاش میں ایسے کر لیا ہوتا کاش میں ایسے کر لیا ہوتا وہ سودا مجھے جانے نہیں دینا چاہیے تھا میں خام خواہ اس وقت تردد کا شکار ہو گیا اگر وہ میں لے لیا ہوتا اب وہ میرا پلاٹ اتنا مہنگا ہو چکا ہوتا آج میں اتنے پیسے کا مالک ہو چکا ہوتا حسرت ندامت پیشمانیاں پریشانیاں یہ حسرت بھی ایک عذاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری کی حدیث ہے لا تقل لو تفتح عمل الشیطان لو کن تو قدا کان کدا ایسا مت کہا کرو وہ کاش میں یوں کر لیا ہوتا تو یوں ہو گیا ہوتا یہ ہو جاتا تو وہ ہو گیا ہوتا ایسا مت کہا کرو ایسا کہنے سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے انسان حسرتوں اور ندامتوں میں رہتا ہے ایسا نہ کیا کرو جو ہو گیا قدر اللہ نے چاہا تھا ہو گیا اللہ نے نہیں چاہا تھا اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا ایسا کہہ کر آپ حسرتوں ندامتوں کے عذاب سے دنیا میں بچ سکتے ہیں لیکن قیامت والے دن جہنمیوں کو جب جنت دکھائی جائے گی ان کی حسرتوں سے ان کا عذاب دو بالا ہو جائے گا اس لیے رب نے فرمایا ان کو حسرتوں والے دن سے ڈراؤمن جب فیصلے کیے جائیں گے آج وہ غفلت میں ہیں ان کو ہوش نہیں ہے آج وہ ایمان ہلاتے یہ حسرت کا دن قریب آنے والا ہے رسول تم جھوٹ بولتے ہو کہ یہ میری میری کوٹھی میرا بنگلہ یہ میرا پلاٹ یہ میرا باغ یہ میرا کچھ نہیں تیرا یہ مالک ملک کا ہے انہن رسول اب زمین کے وارث ہم ہیں تم سب کرایہ دار ہو سب کے سب کو نکال دیا جائے گا سب کے سب چلے جاؤ گے ہم اس کے وارث بنیں گے ان رسا ومن علیہ زمین کے مالک بھی ہم ہیں اس پر جو کچھ ہے اس کے وارث بھی ہم ہے اور وہ اِلین ترجاؤن و سارے کے سارے میری طرف لوٹ کر آئیں گے اس قیامت کا نام ہاکا بھی ہے الحق الحق ہاکا حق کو حق کرنے والی قیامت جس دن حق حق ہو جائے گا باطل باطل ہو جائے گا اس جہان میں جیوری بھی ہے جج بھی بیٹھتے ہیں اس کے باوجود بسا باطل حق ہو جاتا ہے حق باطل ہو جاتا ہے لوگ مسلمان ہوں یا کافر ہوں مظلوم اس کے دل سے ایک ہاں نکلتی ہے اور وہ کہتا ہے اچھا ایک وقت آئے گا پھر میں بدلے لوں گا تیرے سے یہ چاہت دنیا کے ظلموں کا صحیح صحیح فیصلہ ہونا یہ ہر انسان مظلوم کے دل میں چاہت ہے اور یہ قیامت کا دن ہوگا جس دن حق حق ہو جائے گا باطل باطل ہو جائے گا جو لوگ مابودان باطلہ کی پوجا کرتے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ باطل پر تھے اور اللہ تبارہ کا مطالعہ حق ہے اور جو اس جہان میں ظلم کرتے ہیں وہ ظلموں کا بدلہ چکایا جائے گا تو بھی ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قیامت حق کا دن ہے اللہ اکبر پمیا مسکار رتن خیرہ جو ایک ذرہ برابر نیکی بنائے گا وہ بھی دیکھ لے گا اور جو ایک ذرہ برابر برائی کماتا ہے وہ بھی قیامت والے دن دیکھ لے گا کہے گا ماں لہاظل کتاب الائغ درست رت کبیرت اللہ صاحب اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے اس نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل کوئی نہیں چھوڑا مگر ہر ایک چیز اس میں درج ہے آج مسلمانوں کو یہ بات سمجھنا اتنا مشکل نہیں اس طرح کے آبزرویشن کیمرے اس طرح کے سرویلنس سسٹم کے جناب انسان کی ہر ہر حرکت بولے ہم آپ کے گراج میں کھڑی گاڑی کو بھی دیکھ لیتے ہیں چلتی ہوئی گاڑی کا نمبر بھی پڑھ لیتے ہیں اگر انسان اس طریقے سے باریک بینی کے ساتھ دوسرے انسان کی نگرانی کر سکتا ہے اس کی ایک ایک بات کو نوٹ کر سکتا ہے تو رب رحمان کا سسٹم کتنا مضبوط ہوگا کہ وہ آپ کی ایک ایک جنبش ایک ایک حرکت آنا جانا زبان کی ایک ایک حرکت ہر بات کو اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے اور قیامت والے متعلق سارے کا سارا پرنٹ نکال کر تیرے سامنے رکھ دے گا وک اللہ انسان الزم نہ ہو تو ہر انسان کے گلے میں ہم نے اس کا نامہ لٹکایا ہوا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ قیامت والے دن اس کو لکھی ہوئی شکل میں ہم پرنٹ نکال کر دے دیں گے یل کا منشورہ اپنے سامنے پھیلا ہوا دیکھے گا اللہ فرمائے گا ایک کتاب اکا اپنی کتاب پڑھتا جا کفا بن افسکل یوما علی کا حسیبہ آج تیرے حساب کے لیے کافی قیامت کا ایک نام یوم ساخہ بھی ہے فیضا جاتا چیخ چیخنے چلانے کا دن ہائے کیسی چوکھو پکار ہوگی اگر محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ کسی مجمے میں بم پھوٹ جائے کیسی چیخو پکار ہوتی ہے کوئی ننگے ہونے والی عورت کو دیکھتا ہے بم پھوٹا ہوا ہے چیتھڑے اڑے ہوئے ہیں اور میں کھڑا ہو کر کسی مرد یا عورت کو دیکھوں ایسا ہوتا ہے کیسی چیخو پکار ہوتی ہے اس سے ہزار ہا درجہ بڑی چیخو پکار ہوگی اور کوئی کسی ننگے کو دیکھے گا نہیں اور سب بے لباس ہوں گے اللہ اکبر وہ ترنہ سکارا وہ میں ہوں بے سکارا والا کنّا اللہ ہی شدید آپ کو یوں لگے گا جیسے لوگوں نے شراب پی ہوئی ہے شراب نہیں پی ہوئی لیکن اللہ کا آزاد اتنا شدید ہے کہ لوگوں کے ہوش اڑے ہوئے ہیں یوم اور تدا کل دات حملہ اس دن ہر حمل والی حمل گرا دے گی اور دودھ پلانے والی بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی کسی کی کسی کو فکر نہیں ہوگی چیخو پکار بے شمار ہوگی اور اسی طرح اس کا نام فضا جات القبرا بہت بڑی مصیبت کا دن یہ بھی اس کا نام ہے اور یہ قیامت بہت بڑی مصیبت ہوگی سب سے بڑی پریشانی قیامت والے دن یہ ہوگی کہ معلوم نہیں ہمارا بنے گا کیا آپ سب نے وہ دن دیکھا ہے جس دن آپ کا رزلٹ آؤٹ ہونا تھا آپ نے اچھے نمبر بھی لیے جو ٹاپ کرنے والا ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ معلوم نہیں آج کیا ہوگا دل ڈوب رہا ہوتا ہے کہ آج ہمارے نتیجے کا دن ہے معلوم نہیں میں نے تو اچھا لکھا تھا دیکھنے والے نے اچھے نمبر دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں اور جب قیامت کے دن رزلٹ آؤٹ ہونے ہوں گے اس وقت لوگ کتنے پریشان ہوں گے یہ کامیابی بھی ناکامی یہ ناکامی بھی ناکامی اس جہان کی ناکامیابی ابدی ہے نہ نا ناکامی ابدی ہے یہ جہان بھی فانی ہے اس کے پیسے بھی فانی ہیں اس کی غربت بھی فانی ہے اس کی کامیابی بھی فانی ہے اس کی ناکامی بھی فانی ہے اصل کامیابی تو وہ ہے پمن زحظہ نار و ادل جنت فاس جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا حقیقت میں وہ کامیاب ہوگا اللہ نے کامیاب فرمائے کس قدر پریشانی ہوگی اس لیے اس کا نام تام القبرہ بھی ہے اور اس کا نام یوم تناز بھی ہے این آخاف علیکم یوم تناد میں آپ کے لیے اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن آوازیں کسی جائیں گی نداس تناز آوازیں کسی جائیں گی ایک دوسرے کو آوازیں بھی کسیں گے اور حقیقت میں رب جلال بندے کو بلائے گا اس کا نام لے کر بلائے گا اس کی ولدیت لے کر بلائے گا ارے فلاں بن فلاں ادھر آ. تیرا حساب ہوگا لوگوں میں مشہور ہے کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا امام بخاری رحمہ اللہ نے باپ قائم کیا ہے صحیح بخاری میں کہ لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا فلاں بن فلاں ادرا لوگ کہتے ہیں جی پھر حضرت عیسیٰ کو کیسے پکارا جائے گا بھی ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ السلام کو صرف عیسیٰ بھی کہہ کے کہ پکارا جائے تو کیا مشکل ہے ان کے لیے ساری دنیا کا قاعدہ خراب کرنا ہے ولدیت کے ساتھ پکارا جائے گا بندہ اٹھ کر آئے گا ساری کائنات دیکھ رہی ہوگی اور اس کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا یہ پکارا جانا اور بیچ میں کوئی ایڈوکیٹ نہیں ہوگا لئے سب ہوا ترجمان کوئی مشورہ کرنے والا مشورہ دینے والا نہیں ہوگا ڈائریکٹ بندے کی رب کے ساتھ بات ہوگی اس لیے اس کا نام یوم التناد بھی کہا ہے اسی طرح قیامت کا نام یوم الطلاق بھی ہے طلاق کا معنی لے اور ملاقات کا دن یہ قیامت ملاقات کا دن ہے سب بچھڑے ہوئے مل جائیں گے آپ کہتے ہو یہ بھی ہم سے بچھڑ گیا یہ بھی ہم سے بچھڑ گیا نہیں جہاں جا رہے ہیں وہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں اگر آپ کا ادھر سے خاندان چھوٹا ہوتا جا رہا ہے تو ادھر آپ کا خاندان بڑا ہوتا جا رہا ہے ذرا سوچو کہ کتنے تیرے خاندان کے لوگ وہاں جمع ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی نیک آدمی مرتا ہے اس کی روح اوپر جاتی ہے تو اپنے رشتہ داروں کو جا کر ملتی ہے وہ جلدی جلدی پوچھتے ہیں کیا حال ہے وہ میرے بھائی کا کیا حال ہے تیرے ابا کا کیا حال تھا تیرے بیٹے کا کیا حال تھا وہ جو بچہ اس وقت پیدا ہوا تھا اب تو بڑا ہو گیا ہوگا اس کا کیا حال ہے دوسرے کہتے ہیں ابھی تھکا ہوا آیا ہے روح نکلی قبر میں بہت پریشانی سے آیا ہے اس کو تھوڑا سستا لینے دو اتنے میں وہ ایک آدمی کا پوچھتے ہیں فلاں بندے کا کیا حال ہے وہ کہتا ہے وہ تو میرے سے پہلے آ گیا تھا تمہارے پاس نہیں پہنچا پھر وہ سارے بیٹھ کر افسوس کرتے ہیں اگر وہ وہاں سے آ گیا تھا اور ہمارے پاس نہیں پہنچا تو انحبی پھر اس کا صاف مطلب ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہوگا اس پر پھر افسوس کرتے ہیں تو یہ مرنے سے پہلے بھی وہاں جا کر کے روحیں ملاقات کرتی ہیں اور جب سارے کی ساری کائناتیں جمع ہوں گی جانور درندے پرندے جمع ہوں گے اس وقت بھی یہ ملاقات ہوگی بڑے پرانے پرانے بچھڑے ہوئے ملیں گے کتنا شوق ہوگا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کا ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کو ملنے کا کتنا شوق ہوگا ان سب سارے شوق پورے ہوں گے ان سب سے ملاقاتیں ہوں گی اپنے بڑے پچھڑے ہوئے ان سے ملاقاتیں ہوں گی اس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآنِ حکیم ہے یوم طلاق یوم ہم بارزون لاخفا لمن البلکر یوم یہ سب نام ہیں اور بھی اس کے نام باعث سے زیادہ اور اس کی کچھ صفات قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہیں اللہ تبارہ کا و تعالی ہمیں اس عظیم دن کی تیاری کرنے کی توفیق ادا فرمائے رب الجلال ہر وقت ہر وقت ہر وقت جب بھی گناہ دل میں آئے فورن یہ سوچ آ جائے کہ میں تو یہاں مسافر ہوں میں کن چکروں میں پڑ رہا ہوں او میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دو پہاڑ اور بیچ کی وادی ساری کی ساری سونے کی بن جائے اور ایک انسان کی ملکیت ہو جائے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اب میرا میں تو کھاتا رہوں بیٹھ کر تب بھی ختم نہیں ہوتا تو میں کوئی آخرت کی سوچ لوں وہ کہے گا ایک اور ہونی چاہیے اور اگر اس کی دو وادیاں سونے کی ہو جائیں وہ کہے گا ایک اور ہونی چاہیے ماں یملابت نو اللہ تو راب قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرے گی دنیا میں اس کا پیٹ نہیں بھرتا تو بھائیوں اس جہان میں کتنا کمانا چاہیے بس جس سے گزارا ہو جائے اتنی کمائی جو آخرت سے دور نہ کرے جس سے اللہ نہ بھول جائے اتنا کمانا چاہیے اور باقی سارے اوقات آخرت کی تیاری کے لیے لگا دینے چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور مالین اللہ, اللہ, اللہ